اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإنه له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القيامة اعما صدق الله العظیم یہ سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 124 ہے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی اور اس کو ہم قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا پھر وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا بینا تھا تو آج نابینا کیوں ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے آیات انہ فنسی کہا یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی قرآن کریم آیا تھا تم نے کوئی توجہ نہیں دی تھی دیکھنے کے باوجود بھی تم ایسے تھے جیسے نہیں دیکھتے تھے تم نے دنیا میں قرآن کریم کی آیات کو بھلا دیا تھا آج تمہیں بلا دیا جائے گا کوئی تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گا تو یہاں پر سب سے پہلی جو بات ہے وہ ذکر کی بات ہے اللہ سبحان و تعالی یہاں جو فرما رہے ہیں امن آر دکری کہ جو کوئی میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا تو ذکر سے مراد کیا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے ذکر سے مراد شریعت ہے دوسری بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسے کہ سورہ طلاق میں آیا ہے ذکر رسولہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نازل کی یعنی پیغمبر کو بھیجا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے جو کوئی قرآن سے منہ موڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے یا جامع کر کے اگر ہم کہنا چاہیں شریت سے منہ موڑے تو اس کی زندگی خراب ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تعالی اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا یعنی پہلا عذاب دنیا میں اور دوسرا عذاب آخرت میں ہوگا یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے دنیا میں تو فاجر ہیں بدماش ہیں خراب لوگ ہیں ان کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے مال و دولت دنیا کی آسانیاں سہولت سب کچھ ان کے پاس ہوتی ہیں مشکلات تو جیسے کہ سات بنابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انبیاء کرام پر زیادہ آتی ہیں نیک لوگوں پر زیادہ آتی ہیں متقی لوگوں پر زیادہ آتی ہیں جیسے کہ حضرت سعد بنابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے اشد الناس سے بلان المبیا فم الم فل کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش اور مصیبت پیغمبروں پر آتی ہے اور اس کے بعد جو ان کی طرح ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ان نیک لوگوں کی طرح ہوتا ہے ان پر مشکلات زیادہ ہوتی ہیں یہ تو نظر آ رہا ہے نا ہمیں دنیا میں ہم مسلمان کتنی پریشانی میں ہیں اور کفار جو ہے کتنے مزے میں ہیں تو اس آیت کا معنی کیا ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ یہاں زندگی کی تنگی سے مراد خبر ہے یعنی خبر میں ایسے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا حتیٰ کہ ان کی یہ جو پسلیوں کی ہڈیاں ہیں نا یہ ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر گز جائیں گی خبر بھی ایک زندگی ہے دنیا کی زندگی کے بعد خبر کی زندگی شروع ہونے والی ہے تو جو لوگ اللہ سے رسول اللہ سے کلام اللہ سے شریعت سے منہ مو موڑتے ہیں ان کو اللہ تعالی خبر میں سخت عذاب دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک اور جواب اس کے یہ ہے جو کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں خناعت نہیں ہوگی خناط کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو ملا اس پر شکر کرنا صبر کرنا اور ان کے اندر لالچ بہت زیادہ ہوگی یہاں پر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا فرماتے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت جمع ہو جائے کبھی قلبی سکون اس کو نصیب نہیں ہوگا اس کے دل میں آرام کبھی بھی نہیں ہوگا ہمیشہ مال بڑھانے کی فکر اور اس میں نقصان کا خطرہ اس کو بے چین رکھے گا ہر وقت وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ مال کو بڑھاؤں کیسے اور نقصان نہ ہو جائے اور یہ بات عام اہل تمول میں مشاہد و معروف ہے کہتے ہیں کہ یہ مالدار لوگوں میں نظر آتی ہے یہ بات ان لوگوں کے پاس سامان راحت تو بہت جمع ہو جاتا ہے مگر جس کا نام راحت ہے وہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ دل کے سکون و اطمینان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی یہ جو آرام ہے راحت ہے یہ اسی وقت آپ کو مل سکتی ہے جب آپ کے دل میں سکون ہو ورنہ آپ کے سامنے سونا رکھا ہوا ہو لیکن آپ پریشان ہو بیمار ہو تو اس سونے سے آپ کیا کریں گے لیکن ایک شخص ہے غریب ہے بارش ہو رہی ہے تو اس کے گھر میں پانی گرتا ہے اور سردی میں کوئی انتظام نہیں ہے گرمی میں کوئی انتظام نہیں ہے لیکن دل اس کا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا مقصد اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا امن آردان بکری کہ جو کوئی اللہ کی شریعت سے منہ مو موڑے گا اس کی زندگی تباہ ہوگی اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شریعت سے دور ہیں اور بہت زیادہ مال کما رہے ہیں لیکن سکون ان کو نہیں ہے اور کفار حتیٰ کہ ان کے ملکوں میں آ کر ان کا مال و دولت لوٹ رہے ہیں چوری کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ شریعت سے دور ہیں مثال کے طور پر یہ امریکی یہاں آئے ہیں اور افغانستان کا مال و دولت لوٹ کر لے جا رہے ہیں پاکستان سے یہ امریکی اور دوسرے تیسرے جو ہیں یہ مسلمانوں کا مال و دولت لوٹ کر چوری کر کے لے جا رہے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لوگ شریعت سے دور ہیں اور جب بھی مسلمان شریعت کے نزدیک آتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی عزت دیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طالبان جہاد کر رہے ہیں تو امریکہ ان کے سامنے جھکا ہوا ہے اور پاکستانی حکومت امریکہ کی غلامی کر رہی ہے تو ذلت اس کا مقدر بنی ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت کے مطابق صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دنیاوی اور آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وصل اللہ على خير ہی محمد